آٹھواں مکتوب ولی کے بیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اے عزیز بھائی قاضی صدر الدین اللہ تم کو اپنے دوستوں کی محبت روزی کرے تمہیں معلوم ہو کہ دل فائل کے وزن پر مبالغہ کا سیگا ہے فائل اس کا وہ ہستی ہوگی جس سے ہمیشہ طاعتیں وجود میں آئیں اور گناہ سرزد نہ ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فائل مفعول کے معنی میں ہو ایسی صورت میں ولی وہ ہوگا جو خدا وندے جل کے فضال و احسان کا ہر وقت او دم سورد بنا رہے یعنی ولی بہرحال جملہ دینی سعودوں اور گناہ سے محفوظ رہتا ہے کیونکہ گناہ کا ارتقاب سخت ترین معاشیت ہے ولی کو حق تعالی ہر طرح کی ذلت و معصیت سے بچائے رکھتا ہے جس طرح پیغمبر کی یہ شان ہے کہ معصوم ہو اسی طرح ولی وہ ہو سکتا ہے جو محفوظ ہو یہ بھی سمجھ لو کہ معصوم اور محفوظ میں کیا فرق ہے معصوم اسے کہتے ہیں جسے کبھی کسی قسم کا گناہ سرزد نہ ہوا ہو اور محفوظ اسے کہتے ہیں کہ شاہ و نادر کبھی اسے گناہ ہو جائے مگر اس گناہ پر اس کو اصرار نہ ہو انما للذین سوء ثم یقو بون من قریب یقیناً درگزر کرنا اللہ تعالی کا کام ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی جہالت اور نادانی کے سبب گناہ کرتے ہیں پھر فوراً ہی مغفرت مانگتے ہیں بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جتنے صفات حمیدہ اور پسندیدہ خصلتیں بیان کی جا سکتی ہیں وہ اولیاء اللہ میں ہونی چاہئیں یوقال ولی فی حیر خسل ولی وہ ہے جس میں یہ خصلتیں ہوں تو معلوم ہوا کہ ولی وہی شخص ہوگا جس میں صفات حمیدہ اور خصلت پسندیدہ پائی جائیں بزرگوں نے کہا ہے کہ ولی وہ شخص ہے کہ جسے اللہ تعالی کی بندگی میں سستی نہ ہو اور خلق کی خدمت میں دیر نہ لگائے اور خلق کی خدمت میں دیر نہ لگائے اور نہ اس سے ہچکے اس کی اطاط دوزخ کے ڈر سے یا آخرت میں بہشت کی امید و تما سے نہ ہو اس کی نگاہ اپنی بڑائی پر نہ پڑے اور نہ اپنے اعمال کی کچھ وقت یا قدر و قیمت اس کی نظر میں ہو کیا خوب کسی نے کہا ہے ربائی آنان کے رہے علم توحید بدی دند بے ہوش سوئے عالم توحید دریدند درنفیمانی ہما, بیمان ہما نفی گزیدند ان لوگوں نے توحید کے جہان کا راستہ دیکھا حواس باختہ ہو کر توحید کی طرف دوڑے اسبات کے معنی جب نفی میں ان کو نظر آئے اسبات چھوڑ کر کلی نفی قبول کر لی مشائق خردوان اللہ علیہم کے اس بارے میں اشارتاً اقوال ہیں خواجہ عثمان مغربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الولی قد یقون مشہور ولا یقون مفت ولی مشہور ہوتا ہے مفتون نہیں ہوتا اور ایک دوسرے بزرگ کا قول ہے الولیقون مستور اول یقون مشہور ولی مستور ہوتا ہے مشہور نہیں ہوتا یعنی اپنی شہرت سے گریز کرتا ہے اس کے یہ معنی ہوئے کہ جس شہرت میں فتنہ ہو اس سے محفوظ ہو اور عثمان مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی معنی کو ملحوظ رکھ کر فرمایا ہے کہ اس کی شہرت بغیر فتنے کے ہو کیونکہ فتنے کے اندر قسم بھی شامل ہے اور ولی اپنی ولایت میں صادق ہوتا ہے اس دور میں فتنہ خود دور رہتا ہے نقل ہے کہ حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرید سے پوچھا تم چاہتے ہو کہ اللہ کے ولی ہو جاؤ مرید نے عرض کی ہاں آپ نے فرمایا لا ترغب فیشی ان من دنیا ولاخرہ فر نفس کا لقبل بے وجہ کا علیہ دنیا اور کی طرف رخبت نہ کرو رغبت نہ کرو اور خداوند ود کی دوستی کے لیے اپنے نفس کو جملہ علائق سے فارغ کرو اور اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو جاؤ جس وقت یہ اوساف تم میں موجود ہو گئے تم ولی ہو گئے قطع بگداستو تو خویش را او آن گا در عالم ما بما سفر کن بربند تو چشم را زدیدن دور در حضرت ما بما نظر کن پس جان عزیز خویش تن را اے خواجہ بدر زما خبر کن وز عالم خویش ہر بودت زین پیش برود او آ بدر کن اپنی خودی چھوڑ دے اور اس کے بعد ہمارے ساتھ ہمارے عالم کا سفر کر کسی چیز کے دیکھنے سے آنکھیں بند کر لے ہماری بارگاہ میں ہم کو دیکھتا رہ پھر اپنی پیاری جان قربان کر کے ہم کو خبر کر اور جو کچھ تیرا اپنا جمع کیا کرایا تھا اس سے پہلے ہی سب کچھ پھینک دے یہ جو میں نے کہا اس کو تم سمجھے یا نہیں سنو خداوند تعالی نے ولیوں کو اپنی دوستی اور ولایت کے لیے منتخب کر لیا ہے اور وہی ولی اللہ تعالی کے ملک کے ولی ہیں اور مقبول بندے ہیں اللہ تعالی نے اپنے افعال کا اظہار اس عالم میں انہیں کے ذریعے اور واسطے سے کرتا ہے اور انہیں طرح طرح کی کرامتوں کے ساتھ مخصوص کر لیتا ہے اور طبعی بلا و آفت سے انہیں پاک کر کے نفس کے اتباع سے آزاد کر دیتا ہے ان کی ہمت کا تقاضا سوائے ایک مقصود کے دوسرا نہیں ان کا انس اس کی ذات کے سوائے دوسرے کے ساتھ نہیں ولی آج سے پہلے بھی تھے اور اب بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے اس مسئلے میں دو گروہ کو اختلاف ہے ایک متضلاع کو کہ وہ ایک مومن پر دوسرے مومن کی فضیلت اور تخصیص سے انکار کرتے ہیں اور دوسرے ہشوی کو یہ اگرچہ ایک مومن کی دوسرے مومن پر تخصیص جائز رکھتے ہیں مگر یہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ پہلے تھے اب نہیں ہیں اور نہ ہوں گے ماضی سے اقرار مستقبل سے انکار ماضی سے اقرار مستقبل سے انکار اس کا کوئی حاصل نہ ہوا کیونکہ مستقبل کا انکار عن ماضی کا انکار ہے آئندہ کا انکار اس گزشتہ کے اقرار کو بھی بیکار کر دیتا ہے اب سنو خداوند بند نے بارگاہ نبوت کے دلائل کو آج بھی باقی رکھا ہے اور ان دلائل کے اظہار کے لیے اولیا ہی کی ذات بابرکات کو سبب ٹھہرایا ہے اور ان کو اس عالم کا حکمران بنایا ہے آسمان سے بارش انہی کے قدم کی برکت سے ہوتی ہے انہی کے احوال پاکیزہ کا فیض ہے کہ نباتات زمین سے اگتے ہیں کفار پر فتح و نصرت مسلمانوں کو ان کی بدولت انہی کی بدولت ہوتی ہے اسمانی کو کسی نے کیا خوب کہا ہے مصنوعی قدم در نہ دری رہ مردان خدمت گار نست چرغ گرداں اذان کانے کا جانحا جواہ روست خاک از دیر ازدیر گے, گے خاکست خموشانند در رہ سر نہادا زبان ببریدہ او در رہ فتادہ تو خوشخفتہ عیشان دور دور او دور رہ او ہمن ہمی بوسند خاک در گہے او رقسان شعہ کزادہ قزا کے اصل اصل کانی جو یائے ہر چہستی می کے اے آنی اس راستے میں بہادروں کی طرح قدم رکھ کیونکہ آسمان تیری خدمت کے لیے تیار ہے وہ کان کے جس سے جان کے ایسے نکلتے ہیں بہت دنوں سے آسمان اس کے دروازے کی خاک ہے زمین پر سر رکھ کر چپ ہیں زبان کاٹ لی ہے تو میٹھی نیند میں ہے اور وہ لوگ اس راستے کی خاک چوم رہے ہیں اے جواہرات کے ٹکڑے مارے خوشی کے نہ چونکہ اصل خان کی تم پیداوار ہو جس چیز کو تم ڈھونڈ رہے ہو یقین جانو کہ وہ بالکل تم ہی ہو سنو ان ولیوں میں سے چار ہزار ولی ایسے مستور و پوشیدہ ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کو قدر کی قدر و کو نہیں جانتے پہچانتے بلکہ اپنے احوال و جمال کی بھی خبر نہیں رکھتے ان کے کل احوال اپنے اور خل کی نگاہ سے پوشیدہ ہیں احادیث میں بھی ہے اور بزرگان دین نے بھی ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے ان کے علاوہ تین سو ولی اہل خدمت ہیں جو اس عالم میں صاحب حل و عقد ہیں ان کا لقب اخیار ہے اور 40 وہ ہیں جن کو ابدال کہتے ہیں ان کے علاوہ چار وہ ہیں جن کو اوتاد کہتے ہیں اور تین وہ ہیں جن کو نقبہ کہتے ہیں اور دو وہ ہیں جن کو نجیب کہتے ہیں ان سب کے علاوہ ایک ذات وہ ہے جن کو قطب عغاز کا لقب ہے یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے ہیں اور دنیا کے کاروبار میں ایک دوسرے کے محتاج ہیں احادیث میں ان کا ذکر ہے اور اج اجماع اہل سنت اس پر ہے یہاں پر ایک شبہ ہوتا ہے اور یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب آپس میں ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے ہیں اور ایک کی ولایت دوسرے پر تمام ہے تو اپنی عقبت کی فکر سے مطمئن اور بے غم بھی ہوں گے اور اقبا سے مطمئن ہو جانا تو درست نہیں جواب یہ ہے کہ ولایت کا علم ہونا اطمینان او بے فکری کا مقتضی نہیں کیونکہ مومن کو اپنے ایمان کا علم و یقین ہے پھر بھی اقبا سے بے فکر نہیں اسی طرح پر سمجھو کہ ولی کو اپنی ولایت کی اطلاع ہے مگر عاقبت سے ایمن نہیں ہے لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ حق تعلی نے درستی احوال او حفظ گناہ کی وجہ سے بطور کرامت اس کو حسن خاتمت او عاقبت سے آ اگاہ کر دیا ہو جیسا کہ عشرہ مبشرہ ردوان اللہ علیہم کو اطلاع تھی اور یہ علم ان کو کچھ نقصان دے نہ تھا یعنی ان دسوں اصحاب کے بارے میں جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دی کہ یہ بہشتی ہیں تو اس گواہی نے انہیں خوف خاتمہ سے مطمئن کر, جی کر دیا اس کے باوجود اس کے کہ یہ سب ولی تھے خوف خاتمت سے ایمن ہونا ان کا ان کے دین کو نقصان رساں نہ ہوا اور اگر کوئی یہ شبہ کرے کہ اشراء مبشرہ کو نجات کا علم تو صاحب شرح علیہ صلاحت والسلام کے ارشاد سے ہوا تھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وہی کے پیغام معلوم ہوتا تھا اب وہ سلسلہ منقطع ہو چکا دوسروں کو بلا وہی اس طرح معلوم ہو سکتا ہے جواب یہ ہے کہ خداوند تعالی نے ولیوں کے دل میں وہ لطافت دی ہے جس کی قوت سے وہ جانتے ہیں اور یہ بات ولیوں کے سوا دوسروں کو نہیں ہو سکتی عادہ کا کیا ذکر ہے اور ان کو کہاں میسر اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ولی کو ان کے اسرار کی وجہ خوف عاقبت سے ان کو اللہ تعالی مطمئن کر دے کیونکہ لطافت سر کی وجہ سے ان کو اس کی تمیز حاصل ہے کہ فلاں بات بطور کرامت یا عطا کی عنایت ہوئی ہے اور وہ بالکل حق ہے اس قسم فریب یا مکر یا استدراج نہیں ہے مکر و استدراج کے پھندے میں تو وہ پڑ سکتا ہے جس نے کرامت ہی کو اصل کار سمجھ لیا ہو اور اپنے کو صاحب کرامت جانتا ہو مگر صاحب ولایت کی تو یہ شان ہے کہ جو کرامت کی طرف نگاہ بھی نہ کرے اور نہ اپنے کو کبھی اہل کرامت سمجھے جس کو اللہ تعالی نے صاحب بنایا وہ کرامت کو کوئی چیز نہیں سمجھتا اور نہ اپنے کو صاحب کرامت جانتا ہے ہزار خر کے عادت ہوا کرے ولی ہونا اور کرامت پر نظر کرنا ہیں ہوگا تو کرامت پر نظر نہ ہوگی کرامت پر نظر ہوگی تو ولی باقی نہ رہے گا بزرگوں نے کرامت کو اس حقیر نگاہ سے دیکھا ہے جیسا کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ دنیا میں بت بکثرت ہیں ان میں سے ایک کرامت بھی ہے کفار جب تک بت کی پرستش کرتے رہیں گے دشمن خدا بنے رہیں گے اولیاء اللہ بھی جب تک کرامت سے منہ نہ پھیر لیں گے ولی نہیں ہو سکتے عارفوں کے لیے کرامت ہی بت ہے عارف اگر کرامت کے ساتھ قرار پکڑ لے تو جمال خداوندی سے محجوب اور درجہ سے معذول رہے گا ہاں جب کرامت سے اس نے اعراض کیا تو بے شک مقرب و موصول بارگاہ خداوندی ہوا اشار زاہدان را جنت و فرداس باید بز میں گاہ عاشقان را لذت اندر قار زندہ ہست بس است بس لطف این را عام و خاصو نیک و بد یا بند اند قصر در پیش رفتن کار مردان است بست زاہدوں کی منزل جنت الفردوس ہے اور عاشقوں کو سوائے قید خانے کے گڑھے کے کہیں لذت نہیں ملتی اس کی مہربانی خاص و عام اور نیک و بد سب پاتے ہیں اس کے قید کا مق... اس کے قہر کا مقابلہ کرنا جوان مردوں ہی کا کام ہے اسی مقام کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ولی کو کرامت وغیرہ کی قسم کی چیزیں عنایت کیں تو اس کے دل میں خوشو و خضو پہلے سے کہیں زیادہ ہوتا ہے اور عز و انکسار بھی ترقی پذیر ہوتا ہے اور خوف و حراس بھی بے حد و حساب پایا جاتا ہے سلطان العارفین ابو یزید قدس اللہ قدروح ایک سفر میں دریا کے کنارے پہنچے گھاٹ پر کشتی نہ تھی یہ دیکھ کر دل میں خیال ہوا کہ بغیر کشتی کے کس طرح میں پار جاؤں فوراً پانی دو حصہ ہو گیا اور راہ نمودار ہو گئی آپ چیخنے لگے المکرو المکرو اور واپس چلے آئے سبحان اللہ کرامت سے کیا بیزاری تھی سنو اس بات میں ایک رمز ہے وہ یہ کہ ولایت اسی وقت صحیح درست ہوگی جب دوست جانی اور حبیب قلبی کے سوا سب سے اعراض اور سب کا ترک ہوگا کیونکہ ترک اور اخذ ایک دوسرے کا ضد ہے اور اقبال و اعراز ایک دوسرے کا مخالف جس نے کرامت کو ایک چیز سمجھ کر قبول کیا اور اس طرف مشغول ہوا مکرم یعنی اللہ تعالی سے روگدانی کی اور مقصود کے سوا دوسری کی طرف رخ کیا لا ولا مع اراد روگدانی کرنے والے کو ہرگز درجہ ولایت نہیں مل سکتا اے عزیز بھائی غالباً ہم نے جو کچھ کہا تم نے گوش دل سے سنا ہوگا ممکن ہے صحت و حقیقت معاملات پر نظر کر کے کچھ تشویش پیدا ہو گئی ہو اور تم سوچتے ہو کہ ہائے کیا ہوگا نہیں نہیں ہرگز نہیں اس بارگاہ میں تم مبتدی کی مطلق گنجائش نہیں ہنوز آں ابر رحمت درخشاں ہست کیا تمہاری نظر اس آیت کریمہ پر نہیں ہے ادھر دیکھو ساری بگڑی تمہاری بن گئی کل برائیاں تمہاری نیکی ہو گئیں سبحان اللہ حکم ہوتا ہے کل اسرفوا على انفسهم لا انفسم من رحمۃ اللہ کہو اے ہمارے وہ بندے جنہوں نے اپنے نفس پر اسراف کیا اللہ کی رحمت سے نامید نا نہ ہوں ذرا دیکھو ہمارے رسول مقبول حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بشانے کیا کہا جا رہا ہے یہ ارشاد ہوتا ہے کہ آپ ہماری صرف اس عنایت پر محو ہو رہے ہیں کہ ہم نے شان کو کی نبوت اور اس درجے کی رسالت آپ کو عطا کی صرف یہی نہیں ہے آپ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں آپ کے غلاموں کو بھی ہم نے خاک سے پاک کر دیا ہے اور آپ کے کرم سے دھو دیا ہے لیجئے اس وہی مبارک کے مزے لے کر ذرا ہمارے راز و نیاز سے ان آلودگان معاشی کو بھی آگاہ کر دیجئے تاکہ دل میں ان کی قوت ایمان باقی رہے اور شرمساری گنا ہمارے در سے ان کو بھگا کر نہ لے جائے بلکہ امیدواری کی ڈوری کو یہ خوب مضبوطی سے پکڑے رہیں بے شک ہم ان کے سب قصور معاف کرنے کو تیار ہیں اگر آپ اپنی زبانیں موجز بیان سے یہ فرما دیں کہ اے اللہ تو ان کو بخش دے یعنی فاف و معاف فرما اور ان کی توبہ قبول کر کیونکہ ہزار سب کچھ صحیح مگر جب تک آپ نہ چاہیں گے کہ ان کا قصور معاف ہو جائے جب تک آپ کی خواہش نہ ہوگی کہ یہ بخش دیے جائیں اس وقت تک ہم کہاں کچھ کرنے والے ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ان کی جانب ہو گئی پھر دیکھیے ہم کیا سے کیا کرتے ہیں ہمارے دریائے رحمت کی موجیں ان کے گناہ کی آلودگی اور منہیات کی پلیدی کو کس کس طرح دھو دیتی ہیں اور تہارت دل او صفائی نظر ان کو حاصل ہوتی ہے کہ ہمارا جمال باکمال یہ دیکھیں گے اور ذرا ان کی نظر نہ جھپکے گی, جھپکے گی ان اللہ یخفر جنوب جمیا بے شک اللہ سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے کہ یہ شان ہے اور مغفرت اسی کا نام ہے کسی سوختہ جان نے کیا خوب کہا ہے ربائی گر تو بکند بکمند عشق وہ ہند شوی وہ درگزری در ز عشق قورسند شوی باقیز شبد وجومت از لو سے گنا تا قابل اسرار خداوند شوی اگر تو عشق کے جال میں پھنس جائے اور حرس و تما سے الگ ہو جائے تو خوش رہے گا تیری ذات گناہ کی آلائشوں سے پاک و صاف ہو جائے گی یہاں تک کہ تو اسرار خداوندی سمجھنے کے قابل ہو جائے گا سبحان اللہ یہ فقرہ بھی داود علیہ السلام کی زبور میں آیا ہے انضر صدیقین فعنی غیور و بشر المضنبین فعنی غفورن اے داود صدیقوں کو تنبیح کر دو کہ ہم بڑی غیرت والے ہیں اور گناہگاروں کو خوشخبری سنا دو کہ ہم گناہ بخشنے والے ہیں وہ نومیدی کی تمام آبادیوں کو جلا کر خاک سیاہ کر دیتا ہے اور یا قنوط کے درخت کو ساحت وجود سے اکھاڑ پھینکتا ہے واہ لا لاتقنطو میں رحمت اللہ یعنی اللہ کی رحمت سے نامید نہ ہو کا راز اس سے کیا خوب منکشف ہوتا ہے وسلام